باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مغفرۃ پروگرام احکام شریعت اور اعتکاف سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک پھر حاضری کا شرف حاصل ہے کیونکہ اعتکاف کے سنت موقع اعتکاف کے ایام بالکل نزدیک ہیں لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط کے چند ضروری مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں اور انشاءاللہ اللہ ہفتے کے روز نماز پروگرام ہوگا اس میں بھی احتکاف کے ہی مسائل بیان کیے جائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ مسائل ہمیں معلوم ہو جائیں اعتقاف ایک بہت اچھی عبادت ہے اور کثیر احادیث اس کے فضائل پر مشتمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متکس کے لیے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے لیکن اعتقاف کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوں اور آدمی اس کے تقاضوں کے مطابق احتکاف کرے گا تب یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی ورنہ ہو سکتا ہے کہ محروم رہنے کے ساتھ ساتھ سخت عذاب کا مستحق بھی ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے تمام چیزوں کے مسائل سیکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے احتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا اور شرائن جو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے آدمی ٹھہر جائے اور اگر ہم سنت موقع اعتکاف کے لحاظ سے اس کی تعریف کریں گے تو یوں ہوگا کہ بیس میں کا روزے کا دن گزر جائے گا تو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا مسجد میں ٹھہر جانا چند قیودات کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ سے مقصد کا پروانہ لے کر ہی جانا ہے تو یہ اعتقاف ہوتا ہے جیسے احتکاف کا معنی ہوتا ہے مسجد میں آپ ٹھہر جائیں گے تو یہ اعتکاف کہلائے گا اس کی تین اقسام ہوتی ہیں ایک واجب ہوتا ہے ایک سنت علی اللکفایا ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے واجب اعتکاف تو اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ نے احتکاف کی منت مانی ہو یعنی کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ زبان سے اتنے الفاظ سے اتنی آواز سے کہا ہو کہ آپ کے کان نے آپ کی آواز کو سنا کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو تیری رضا کی خاطر میں ایک دن کا یا دو دن کا اعتکاف کروں گا تو یہ احتکاف پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے جب ہمارا کام ہو جائے تو دوسرا سنت علی الکفایہ ہے اسے سنت موکدہ یہ پہلے ہے یہ جو رمضان کے آخر دس دن کا اعتقاف ہوتا ہے اسے سنت علل کفایہ کہتے ہیں سنت موکدہ تو اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر سال تقریباً اعتکاف فرمایا اور کفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کفایہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ اگر پورے شہر کی طرف سے کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو تمام کے تمام بری ذمہ ہو جائیں گے ہاں اگر پورے شہر والے اس عبادت کو ترک کر دیں تو آپ سب کے سب گناہگار ہوں گے لہذا سننا رمضان کا احتکاف سنت موقع عرل کیفایا ہے لہذا اگر پورے شہر میں سے ایک یا دو آدمی بھی احتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب کا سب بڑہ ہے لہذا سب پر بیٹھنا کوئی لازم نہیں ہے اور تیسرا نفل احتکاف ہوتا ہے نفل اعتقاف کی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوں احتکاف کی نیت کر لیں تو وہ سے ہو جائیں گے اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں لہٰذا اب مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دل میں سوچا کہ میں اعتقاف سے ہوں یعنی پختہ قصد کر لیا کہ میں اعتقاف کرتا ہوں تو بس یہ دل کے قصد اور ارادے سے ہی آپ متکف ہو جائیں گے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نویتو تو سنت اعتکاف میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی یہاں سنت سے مراد نفل ہے کہ میں نے نفلی اعتکاف کی نیت کی تو یہ تین اقسام ہوتی ہیں ایک واجب ایک سنت محقدہ فا... سنت محقد اور تیسرا نفل یا مستحب اعتکاف اب ان کے اوقات کیا کیا ہوتے ہیں اور شرائط ان میں کیا ہیں یہ یاد رکھیں کہ واجب اعتکاف جو ہے جو آپ نے منت مانی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک منت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کوئی وقت مخصوص نہیں کرتے کسی دن کا مہینے کا سال کا تعین نہیں ہوتا مثلا آپ نے کہا کہ اگر میرے کام ہو گیا تو میں اللہ اب, آب کس مہینے میں کروں گا کون سے دن ہوں گے کون سے والے سال میں احتکاف کریں گے یہ کوئی معین نہیں کیا تو پوری زندگی اس کا وقت ہے جب آپ کو موقع ملا کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے منت مان کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو اس جمعہ ہفتے کا احتکاف کروں گا یا اس رمضان کا احتکاف کر لوں گا اگر معین کر لیا تو پھر جس جن دنوں میں آپ نے اس کی تعین کی ہے انہی دنوں کے اندر وہ احتکاف کرنا ہوگا یہ اس کا وقت ہوتا ہے سنت موقع القفایہ جو رمضان کا ہے یہ آپ کو بتایا کہ بیسویں کا جب دن گزر جائے گا تو غروب آفتاب کے بعد مفت آپ مسجد میں ہونے چاہیے اس سے اگر بعد میں آپ داخل ہوئے یعنی مغرب آپ کو باہر ہو گئی پھر آپ آئے تو یہ احتکاب حاصل نہیں ہوگا مغرب سے پہلے پہلے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں ہونے چاہیے اور پھر انتیس کے بعد جب چاند نظر آ جائے یا پورے دن ہو جائیں تو پھر یہ ختم ہوتا ہے اور نفل احتکاف کی کوئی مدت نہیں اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا جب آپ مسجد میں داخلوں اعتکاف کی نیت کر لیں انشاءاللہ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا واجب اعتکاف میں اور سنت موقع کفایہ احتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے اور جو نفل اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط نہیں ہے لہذا وہ دونوں اعتکاف اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو وہ دونوں احتکاف بھی نہیں ہوں گے ان دو اعتقاف کے دوران اگر روزہ ٹوٹ گیا تو چونکہ روزہ شرط تھا لہذا احتکاف بھی ٹوٹ جائے گا جبکہ نفل اعتقاف میں چونکہ روزہ وغیرہ شرط نہیں ہے لہذا اس میں آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں روزہ دار ہوں یا نہ ہوں احتکاف کی نیت کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ شاء ایک مختصر سے بریک پر جائیں گے اعتقاف کے مزید مسائل انشاءاللہ بریک کے بعد رحم احتکاف کی ہم بات کر رہے تھے لیکن بیچ میں پھر کچھ کوششن آگے تھے پہلے ان کے میں جواب دے ہوں بہن نے کہا کہ قرآن اگر گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا اگر کوئی جان بوجھ کے قرآن کو پھینکے گا اللہ پھر تو وہ کافر ہوگا اسے ایمان لانا ہوگا لیکن الحمد یہ کسی مسلمان سے بعید ہے کہ قرآن کو پھینکے عموماً غلطی سے ہی گر جاتا ہے بہرحال اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیجیے بلکہ اس پیسے سے اتنا اتنا غافل کیوں ہوئے کہ قرآن چھٹ کے گرا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کا مزید کوئی کفارہ نہیں ہوتا بہن نے کہا اگر کوئی غیر مسلم کوئی مکان گفٹ دے دے مثال کے طور پر بعد میں پتہ چلے کہ یہ لینا حرام تھا تو کیا کریں کیا اسے واپس کر دیں یا اس کی رقم وغیرہ دیں دیکھیں غیر مسلم سے گفٹ لینا کس نے کہا ہے کہ حرام ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غیر مسلموں کے تحائف آئے ہیں اور آپ نے انہیں باقاعدہ قبول کیا ہے لہٰذا کسی غیر مسلم سے گفٹ لینا شرائن ممنوع نہیں ہے ہاں اگر اس کی روزی خالصتاً حرام ہے بالفا اگر آپ کو معلوم ہے کہ حرام ہے تو اس وجہ سے تحفہ لینا منع ہوگا نہ کہ اس کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے تحفہ لینا منع ہے غیر مسلم کو تحفہ آپ دے بھی سکتے ہیں اس سے تحفہ لے بھی سکتے ہیں ایک ہی بہن نے پوچھا کہ اگر کسی کوئی آفیس میں کام کرتا ہے ان لوگوں نے کوئی چیز بازار سے خریدنے کے لیے بھیجی جس کا ریٹ بازار میں سو روپے ہے لیکن انہیں بھاگ دوڑ کر کے کہیں سے معلوم کر کے اسی روپے میں خرید لی تو کیا وہ سو روپے کمپنی سے لے سکتے ہیں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوگا کمپنی نے اگر تو یہ کہا ہے کہ جی یہ سو روپے ہے اس میں آپ ہمیں چیز لا دیں چاہے کم میں ہو زیادہ میں ہو ہم آپ کو بخش دیتے ہیں تو یہ سراہتن اجازت ہے اس میں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اسی روپے کے لائیں اور بیس روپے اپنے کمیشن کے طور پہ رکھ لیں یا اضافی وہ رکھ لیں کیونکہ کمپنی نے اجازت دی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کمپنی نے صرف ایک چیز خریدنے کے لیے دی ہے تو اب بازار میں کیا ریٹ ہے کیا نہیں کمپنی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کمپنی تو وہ ریٹ دے گی جو آپ نے خرید کر لے کر آئے ہیں لازم بات ہے کہ آپ کو لانے کے بعد جھوٹی بولنا پڑے گا دھوکہ دینا پڑے گا کہ یہ بازار میں سو روپے کی ہے حالانکہ آپ نے اسی روپے کی لیے ہے یا آپ جھوٹی بول دیں گے کہ میں نے سو روپے کی خریدی بازار میں سو کی تھی تو یہ غلط چیز ہوگی کیونکہ اس طرح دھوکہ ظاہر ہو جاتا ہے تو آدمی کا امیج بھی گر جاتا ہے لہذا ایسی صورت میں جبکہ کمپنی نے آپ کو فری نہ دیا ہو تو پھر یہ صورتحال جائز نہیں ہوگی اس میں احتیاط کرنی ہوگی تو احتکاب کے مسئلے چل رہے تھے اس میں ایک بات کہ خواتین کا اعتکاب کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ خواتین کے لیے اگر وہ اعتقاف کرنا چاہیں تو وہ اپنے گھر میں ہی اعتقاف کریں اور اس مقام کے پر کریں گی جو انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں مسجد بیت گھر کی مسجد اور بالفط اگر آپ نے کوئی ایسا مقام اپنی نماز کے لیے مخصوص نہیں کیا ہوا گھر میں یا کمرے میں تو اب کر لیں یعنی رمضان سے پہلے پہلے نیت کر لیں کہ میں اس مقام کو اس جگہ کو اپنی نماز کے لیے مخصوص کرتی ہوں اس میں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں اور اسی طرح ہوں گی کہ آپ بیس میں کے دن گزرنے کے بعد بیسواں عدہ رکھنے کے بعد جب حروب آفتاب ہونے لگے اس سے پہلے پہلے اس جگہ پہنچ جائیے اور پھر پورا رمضان آپ وہاں پر آخر کے دس دنوں میں یا نو دنوں میں بالفط اگر ہوں تو وہاں پر آپ رہیں گی اب کیا کیا فیودات کا لحاظ رکھنا ہوگا وہ میں ارض کروں گا لیکن پہلے تھوڑی سی باتیں اس کی مزید سماج فرمانے ایک سوال بہن ہی کرتی ہیں کہ کیا عورتیں مسجد میں احتکاف کر سکتی ہیں تو دیکھیں فقہ اسلام نے مسجد میں عورتوں کے اعتقاف کو مناسب تصور نہیں کیا ہے کیونکہ اگر بل آپ وہاں سے چلتی ہیں راستہ پرفتن ہے بل فرض اور مسجد میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے یا اور مردوں کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہے پھر تو ایسا انتقاف مکروع تحریمی ہوگا گناہ ہے کیونکہ اس میں گناہوں کے اندیشے بہت زیادہ ہوں گے اور اگر بالفذ کوئی محفوظ مقام ہے کہ غیر مردوں کی نگاہ پڑی نہیں سکتی ہے عورتوں کا راستہ بالکل علیحدہ ہے مردوں کا راستہ بالکل علیحدہ ہے پھر بھی یہ چیز مقروع تنظیحی ضرور ہے کیونکہ مسجد میں عورتوں کی موجودگی کا احساس کیوں رات دن یہاں پر یہ چیز بھی برے خیالات لا سکتی ہے لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ خواتین مسجد میں آئیں وہ اپنے گھر میں ہی اعتقاف کریں بہرحال اگر کوئی بہن ایسے محفوظ مقام پہ احتکاف کرتی ہیں تو ان کا اعتقاف ضرور ہو جائے گا لیکن شریعت نے اس طرح احتکاب کرنے کو عورت کے لیے پسند نہیں کیا ہے اس سے مزید ہم انشاءاللہ کلام کریں گے ایک کال کے بعد السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی اعلیٰ بات کر رہی ہوں جی, جی, جی سوال یہ ہے کہ رفظان میں روزے میں اگر کوئی پانی مانگنا آتا ہے جیسے ہم روزے میں ہی یا کوئی پڑوسی وش مانگنا آتا ہے تو کیا ہم دے سکتے ہیں اس کو اور گناہ تو نہیں ہوگا اور سوال یہ کہ ہم المارا کورس کر رہے ہیں نا جی جی تو اس میں ایک کتاب تین کتاب ہے گرامر کے ہیں اور ایک کتاب جو ہے نا اس میں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور کلمے بھی لکھی ہوئے ہیں کیا ناپا کی حالت میں ہم وہ لے سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں ہماری جو اسٹارج ہے نا وہ تو اٹھا دیے تو ہمیں پلیز یہ ضرور بتائیں کہ ہم کیا کریں گے میں عرض عرض کرتا کرتا ہوں دیکھیں اگر کوئی رمضان میں غرض مند آ جاتا ہے کہ مجھے کھانا دے دیں یہ وہ مثلا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہو اس کے ساتھ کوئی عذر متحق ہو اس نے روزہ نہ رکھا ہو لہذا آپ کا کھانا وغیرہ اس کو دینا غرض مند کو تو شرم جائز ہے ہاں کہ کوئی ہٹا کٹا آدمی ہے صحت مند آدمی ہے جیسے آپ نے محلے والوں کے بارے میں کہا کوئی پانی مانگنے آتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ پیے گا تو رمضان میں کھانا پینا سر عام اعلانیہ طور پر یہ گناہ ہوتا ہے اگر کوئی آزار میں بھی ہے عذر کے ساتھ بھی ہے تو چھپ کر وہ کھا سکتا ہے سامنے کھانا گناہ ہوتا ہے اور پھر اس طرح اگر آپ اسے دیں گی تو یہ گناہ ہمیں مدد ہوگی اور یہ قطعا غیر مناسب ہے ناپاکی کی حالت میں یعنی پیئرس میں اگر خواتین کوئی کتاب پکڑنا چاہیں جس میں آیات بھی لکھی ہو اس کے علاوہ بھی اور چیزیں تو خالص قرآن تو ہے نہیں اب اس میں بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ جس مقام پر آیا اس مقام پہ خاص آپ کا ہاتھ نہ لگے اوپر سے نیچے سے یا دائیں میں جو دائیں بائیں تھوڑا سا وائٹ حصہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے آشیا وہ اس سے آپ پکڑ سکتی ہیں کتاب کو اس میں شرائن کو حرج نہیں ہے اور غالباً آپ کی جو معلمہ ہیں وہ اسی طرح پکڑتی ہوں گے ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مین الرحیم یہ بہن نے سوال کیا اور پھر کوشچن آیا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال گیا اور انہیں احتکاف کی منت پانی تھی پوری نہیں کر سکی تو کیا میں ان کی طرف سے احتکاف کر سکتی ہوں تو اعتکاف کیونکہ خالصتاً بدنی عبادت ہے لہذا اس میں نیابت جاری نہیں ہوگی دوسرا کسی کی طرف سے نہیں کرے گا آپ ان کے لیے استغفار کریں ہاں آپ ویسے اعتقاف خود کر لیں اور کر کے ان کو اشارے ثواب کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا نے کہا کہ یہ ختم قرآن اجتماعی طور پہ جو ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے قرآن پاک علیحدہ پڑھنا بھی باعث ثواب ہے اگر اجتماعی طور پر, پر پڑھا جائے گا تب بھی باعث ثواب ہوگا لیکن خواتین کی اجتماعی قرآن خانی اور چہلیوں سے خالی ہو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ جہاں یہ مل کر بیٹھتی ہیں باتیں زیادہ کرتی ہیں قرآن بند ہوتا ہے خسر خسر چل رہی ہوتی ہے اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گی تو پھر یہ مناسب نہیں یوں ہی اجتماعی قرآن خانی میں بعض اوقات بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے ہر ایک بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک مطلب باقاعدہ بہت بلند آوازیں ہوتی ہیں یہ شرم جائز نہیں ہے کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو حکم قرآن یہی ہے کہ آہستہ قرآن جب پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو تو اس لیے ہر ایک بس اتنی آواز سے پڑے کہ اپنے کان سنیں اور انتہائی ادب ہو کوئی فضول اور غلط قسم کی بات وہاں پر نہیں ہونی چاہیے کسی نے کہا کہ یہ قرآن کی سپاروں میں تقسیم ہی بالکل غلط ہے کیونکہ ایک واقعہ آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے آدھا واقعی ایک سپارے میں دوسرا واقعہ دوسرے سپارے میں چلا گیا تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ایک تو ہے پورا قرآن جتنا اس کا مواد ہے تقریباً چھ, چھ, چھ آیات ایک ہے ان آیات کو تیس سپاروں میں تقسیم کر دینا اگر آپ سپاروں کے نام ختم کر دیں سپاروں کی تقسیم ختم کر دیں تب بھی یہ آیات ہی رہیں گی اور تیس سپاروں میں ڈیوائیڈ کر دیں تب بھی چھ آیات ہیں اصل چیز ہے چھ ہزار چھ سو آیات کا ہونا یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ سمجھیے کہ نبی کریم کے دور میں صحابہ کرام تابعین طب تعبین کسی کے دور میں قرآن پاک کو 30 سپاروں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا پوری ایک ہی کتابی شکل تھی یہ کس شخص نے کیا ہے یہ تک محققین نے لکھا ہے کہ انہیں نے یہ معلوم کہ کس نے یہ کارنامہ کیا اور سپاروں کے نام بھی متعین کر دیے یہ اللہ نے نہیں متعین کیے رسول نے نہیں کیے کسی عام آدمی نے ایسا کام کیا اور تیس سپاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ ان کو سپاروں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ واقعہ آدھا ادھر ہو جاتا ہے آدھا ادھر ہو جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عام آدمی بھی جب پرانے پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ ایک واقعہ شروع کر لیا تو اس کو پورا ختم کرنے ہی واجب ہے ہوتا ہے بعض اوقات ایک سفع پڑھا دو سفر پڑے ابھی چل رہا ہے کوئی واقعہ ہم بند کر دیتے ہیں کہ بعد میں تلاوت کریں گے تو اسی طرح یہاں یہ معاملہ ہے اس میں شرائم کو حرج نہیں سپاروں میں تقسیم کرنا کوئی ناجائز نہیں تھا میں نے پوچھا کہ والدہ کے لیے خالد صاحب آپ کی کوئی بہترین صورت میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی طالب علم دین کو کتابیں خرید کے دے دیجئے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی ایک کو اچھا عالم بنا دیجئے عالم دین کا فیض جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر عام ہوتا ہے اگر وہ واقعی کام کرنے والا ہو آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب جاریہ ہو جائے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ اچھا پڑھنے والا طالب علم جو واقعی مخلص ہو اخلاص سے پڑھ رہا اس کو آپ تلاش کر لیں اور اس کو آپ یہ اصال ثواب کے لیے دیجیے ان اچھا سال ثواب ہو جائے گا ایک یہ انہوں نے کہا کہ بہن نے پوچھا کہ یہ فقیر آج کل رمضان میں خاص طور پہ نمودار ہو جاتے ہیں اور خاص طور پروفیشنل ہوتے ہیں بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں کیا ان کو دینا اور کیا انکار کرنا یہ کیا شرح حیثیت ہے تو یاد رکھیے جو پشاور قسم کے بھکاری ہوتے ہیں ان کا مانگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو بغیر کسی حاجت کے دست سوال دراز کرے گا وہ برود قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یعنی انتہائی وہ کراہت کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا اور لوگ اس عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا آج ایسے شخص کو جس کو دینا اصل میں ایک گناہ پناہ پر مدد ہے آپ گناہ ہوں گے ان پروفیشنل قسم کے فقیروں کو بالکل مت دے اور ان کو انکار کرنا یہ واجب ہے آپ پر اگر آپ انکار نہیں کریں گے رحم کر کے دیں گے یا آپ نے رحم نہیں کیا مطلب دیا نہیں لیکن اچھا رویہ اختیار کیا تب بھی ان کے حوصلہ افزائی ہوگی ان کی تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور ان کو کچھ دوسرا کاروبار کرنا چاہیے یہ بہن نے پوچھا کہ اگر پیریڈس چل رہے ہوں اور کپڑوں پہ کوئی ناپاکی وغیرہ نہ لگے تو کیا ان ایام کے گزر جانے کے بعد اسی لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیے جو حیض کی حالت ہے یہ کوئی ایسی چیز ایسی ناپاکی نہیں ہوتی کہ یہ چھٹ کر کسی اور چیز کو لگ جائے مثلا جیسے ہاتھ ہے اگر عورت یوں لگائے گی تو یہ چیز ناپاک نہیں ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا عیش صدیقہ رضی اللہ تعالی رس سے یہی فرمایا تھا کہ ناپاقی تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے سرکار نے فرمایا مجھے کنگا کریں تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس حالت میں ہوں تو سرکار نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے یعنی جو خون ہے وہ ضرور ناپاک ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاکی ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے اور جہاں لگائیں گے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہوتی ہے لہٰذا جو بدن سے لباس متصل ہے وہ پاک ہی رہے گا بعد میں بھی اس پہ نماز پڑھنا چاہیں تو شرم کوئی حرج نہیں ہے حالت روزہ میں لپسٹک کا سوال کیا بہن نے تو بالکل اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ملی ہوئی تو حالت روزہ میں لپسٹک لگائی جا سکتی ہے یہ منع نہیں ہوتی لیکن یہ یاد رکھیے کہ کہا نے ضرور فرمایا کہ اس طرح اپنی حیت بنا لینا حالت روزہ میں خصوصاً فرض روزوں میں اس کے اندر یہ حکم ہوتا ہے ایسے اپنی حالت بنا لینا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ روزے سے نہیں ہے زبردست تیل وغیرہ لگا کے لپسٹک اور پاؤڈر وغیرہ لگا کے عورت کسی کے سامنے آئے عورتوں کے سامنے مراد ہے تو وہ سمجھ شاید یہ سمجھے گی تو روزے سے نہیں ہے تو بدگمانی پیدا ہوگی اس لیے گھر میں بار لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اجتماعی طور پہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کر لیں ایک یہ سوال اکثر ہوتا ہے احتکاف کے بارے میں کہ کیا پورے مہینے کا اعتقاف کرنا شرن جائز ہے تو جی ہاں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے اول دس دن کا اعتقاف فرمایا پھر اگلے دس دن کا احتکاب جاری رکھا بیس دن کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارکہ مسجد سے باہر نکال اپنے دروازے سے باہر نکالا اور صحابہ کے سے شاد فرمایا کہ میں نے پہلے دس دن میں شب قدر کو تلاش کیا مجھے نہ ملی پھر اگلے دن میں دس دن میں تلاش کیا نہ ملی اب مجھے بتایا گیا ہے کہ اسے رمضان کے آخری دس دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو لہٰذا تم میں سے جو میرے ساتھ احتکاب کرنا چاہے وہ کر لیں فریقی نصبات دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثیر صاحب کرام نے احتکاف فرمایا ہوگا تو یہ اجتماعی احتکاف کی ہی صورت بن گئی تو اجتماعی طور پہ احتکاف کرنا اور پورے مہینے کا اعتقاف کرنا دونوں چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں انشاءاللہ مختصر سے بریک پہ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ دیگر مسائل کے سماعت کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس میںحیم اقبین نے کوشچن کیا کہ کیا آئی بروز بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہم نے سنا ہے کہ حرام ہے تو اس پہ کفیر ہم کلام پہلے بھی کر چکے ہیں پھر ارض کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت قبول صورت ہیں یا خوبصورت ہیں اور وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے آئی بروز کے بال نوچیں گی تو ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو عورت حسین بننے کے لیے خوبصورت بننے کے لیے بموں کے بال نوچے اس پر اللہ کی لانت ہے اور اگر کوئی ایسی بہن ہے کہ جن کی بھموں کے بال بدنما محسوس ہوتے ہیں اور صرف چہرے کو خوشنمائی کی طرف لانا مقصود ہے کہ اس طرح کی بویں رشتے میں رکاوٹ بن رہی ہوں یا شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہوں تو پھر شریعت میں اس کی گنجائش ہے کیونکہ اب خوبصورت بننا مقصود نہیں بلکہ بدنمائی سے بچنا مقصود ہے یہ ذرا توجہ رکھے گا ایک بہن نے کوشچن کیا کہ حضرت مسا علیہ السلام کی اور ہماری شریعت میں کیا فرق ہے تو کثیر فرق ہیں اس میں احکام میں بہت زیادہ فرق ہیں کہ اس وقت سخت احکام تھے ہمارے ہاں نرم احکام ہے اس شریعت میں بعض چیزیں جائز تھیں ہمارے شریعت میں بعض چیزیں حرام ہیں اسی طریقے سے تفصیل کا فرق ہے کہ اس میں اتنی تمام امور کی تفصیل نہیں تھی ہمارا مذہب اسلام بہت زیادہ تفصیل فراہم کرتا ہے تو بہرحال یہ شریعت جو ہے چونکہ قیامت تک رہنے والی تھی اس لیے اس میں مکمل تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے ایک میں نے یہ کوشچن کیا کہ کیا ایک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہم السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے تو قرآن میں تو گنتی کے چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے یہ تعداد جو ہے احادیث سے کریمہ میں آئی ہے اور وہ بھی مختلف تعداد آئی ہیں اسی لیے محتاط انداز میں کہا جاتا ہے کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یا تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار مطلب ہنڈریڈ پرسینٹ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی تھے کم و بیش ہو سکتے ہیں کیونکہ احادیث میں بھی تعداد مختلف آئی ہے دوسرا یہ کہ کہتی ہیں کہ کیا ہر دفعہ ہر نبی نئی شریعت لے کر آتے تھے تو ایسا نہیں ہے دیکھیں نبی اور رسول میں یہی فرق ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے کہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتا ہے اور جب ہم کسی کو رسول نہیں کہیں گے بلکہ وہ صرف نبی ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نئی شریعت لے کر نہیں آتے نئی کتاب لے کر نہیں آتے بلکہ جو ان سے پہلے نبی تھے انہیں کی شریعت کو وہ آگے چلاتے ہیں تو اس لیے ہر جو نبی آئے ہیں دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں سے چند ہی رسول تھے سب رسول نہیں تھے ایک کوشچن یہ کیا کہ کیا اگر کسی سے وہ گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے وہ اس پر نادم بھی ہو اور وہ گناہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے تو کیا اسے کوئی کفارہ وغیرہ ہوتا ہے تو کفارہ تو ہر گناہ کا نہیں ہوتا بس یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قابل توبہ کرنے چاہیے اور توبہ کرنے کے بعد ہاں اگر چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے صدقہ و خیرات کریں کیونکہ صدقہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ کو کفارہ شریعت نے مقرر کیا ہو پھر وہ کہتی ہیں کہ کیا لوگوں کے سامنے ان کو بتانا مناسب ہوگا تو ایسا نہیں مناسب بالکل نہیں ہے بلا ضرورت شرعیہ اپنے گنا کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ایک اور گناہ ہے یاد رکھیں اس لیے گنا کو چھپانا واجب ہوتا ہے ہاں بعض صورتوں میں گناہ کا ظاہر کرنا جائز ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ جیسے عدالت میں وہ کیس چل رہا ہے وہاں پر کوئی بات کہنی ہے تو وہاں جائز ہوگا اسی طرح کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اپنی خطاب میں قصور بیان کر کے ہی شری حل معلوم کیا جائے گا یہاں جائز ہے یا بات صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کسی کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مسلم ہے وہ ایمان لے کر آیا یا کوئی بہت ہی مطلب گناہ شخص تھا پھر وہ تائب ہوا اور نیک پرہزگار بن گیا اور لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اب وہ اپنے سابقہ زندگی کے بارے میں بتاتا ہے پہلے میں کیا تھا اب میں کیا ہوں اور کس وجہ سے ہوا تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ اس قسم کی باتیں سننے کے بعد دوسروں میں بھی نیک بننے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اپنے گنا مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں مزوں کے لیے یا ویسے ہی ہم نے تو یہ کیا اور وہ کیا سب اپنے اپنی خطائیں اور گنا بیان کرو چلو بھئی سب بیٹھ گیا اور بیان کر رہے ہیں کوئی صحیح مقصد اس میں نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھیں گنا ہے سخت گنا ہے کیونکہ جب اللہ نے ہمارا پردہ رکھا تو ہم کیوں اپنا پردہ چاک کر رہے ہیں اس لیے گناہ کے بیان کے بعد اکثر ایسا دیکھا ہے کہ آدمی کی عزت میں فرق پڑتا ہے لہٰذا یہ اپنے آپ کو گویا کہ ضلعت پر پیش کرنا ہوا یہ قطعا غیر مناسب ہے احتکاس کے بارے مسائل چل رہے تھے اور ابھی ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک عرض کی کہ آپ نے شاد فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے دس دن کا احتکاس کیا اس نے شب قدر کو تلاش کیا مجھے نہ ملی پھر اگلے دس دن کا احتکاب کیا اس میں بھی نہ ملی اب مجھے بتایا گیا ہے کہ آخری دس دن دنوں کے تاکراتوں میں ان کو تلاش کروں تو جو تم میں سے میرے ساتھ احتکاب کرنا چاہے وہ کر لیں تو کثیر صاحب کرام نے آپ کے ساتھ میرا کیا تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک یہ کہ پورے مہینے کا اعتقاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے اور یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے اور اسی طریقے سے اجتماعی اعتکاف کی بھی شرعی حیثیت ثابت ہو گئی کہ ہوا تھا اسی طرح اب یہ ہم چند باتیں اثر دیتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پردے لگا دیتے ہیں اور متکف اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا لیتا ہے یاد رکھیں پردے وغیرہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ابھی بھی حرم کے اندر آپ جا کر دیکھیں لاکھوں متکف ہوتے ہیں اور کہیں کوئی, کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہوتا تو احتکاف کا تعلق پردے کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف یکسوئی کے لیے لگاتے ہیں نہیں بھی لگایا تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پروگرام تقریباً ختم ہو رہا ہے اس لیے ہی تک ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہفتے کے روز پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق سات بجے سے آٹھ بجے کے درمیان دوبارہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا اور احتکاف کے بقیہ مسائل اس میں بیان کیے جائیں گے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رمضان میں بار بار مدینہ منورہ اور مکت المکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین و دعوانا ان الحمد للہ رمبی